الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين بعد فاعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم صلاه والسلام عليك رسول الله وعلى اليك واصحابك يا الله صلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله ذیاد درود و السلام رسالے میں میرے شیخ تریکت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاہ ستار قادری رضوی برکاتہم العلیہ حلیات اللہ جلد آٹھ صفحہ نمبر انچاس کے حوالے سے فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں جو شخص برود جمعہ مجھ پر سو بار درود پاک پڑھے جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ نور ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے یعنی کافی ہو جائے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و صحبہ ہی بارک وسلو کیا کے سو نام سلسلہ لے کر حاضر ہوا ہوں قرآن پاک میں سو سے زائد نام قیامت کے ذکر کیے گئے یہ قیامت کی شان و عظمت کی بنا پر ہیں. ناموں کی زیادتی جو ہے یہ شان و عظمت کی زیادتی پر دال کرتی یعنی اس کی دلیل اچھی اچھی نیتیں حسب حال کر لیجئے پھر قیامت کے کچھ نام اور اس تعلق سے مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المکمنی خیروں عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ثواب کے لیے اور نیکی کی دعوت سننے کے لیے اس سلسلے میں اول تاخیر اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ شرکت کیجیے اللہ میں توفیق عطا فرمائے قرآن آیات پڑی جائیں گی رحمت کی امید پر توجہ کے ساتھ سنیے ادب کے ساتھ بیٹھ کر اسال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ایک کافر ہمارے علی اکالی سلاطلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک انسانی ہڈی تھی گلی اس کو وہ توڑتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ کیا اس کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا میرے آکا صلی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی زندہ فرمائے گا اور مرنے کے بعد تجھے بھی زندہ کرے گا اور جہنم میں ڈالے گا اس کا ذکر سورہ یاسین میں ہے آئیے سنتے ہیں اولم الانسان خلقناه من فإذا هو ترجمہ کنزول ایمان اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا جب ہی وہ جھگڑا جھگڑالو ہے تفسیر خزاں عین شان نزول یہ آیب آس بن وائل یا ابو جہل اور بقول مشہور ابئی بن خلف جمع کے حق میں نازل ہوئی جو انکار باعث میں یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کے انکار میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے باس و تکرار کرنے آیا تھا اس کے ہاتھ میں گلی ہوئی ہڈی تھی جس کو توڑتا جاتا تھا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا جاتا تھا کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ اس ہڈی کو گل جانے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالی زندہ کرے گا حضور علیہ سلاط والسلام نے فرمایا ہاں اور تجھے بھی مرنے کے بعد اٹھائے گا اور جہنم میں داخل فرمائے گا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس کے جہل کا اظہار فرمایا گیا اس کی جہالت کو بتایا گیا کہ گلی ہوئی ہڈی کا بکھرنے کے بعد اللہ تعالی کی قدرت سے زندگی قبول کرنا اپنی نادانی سے ناممکن سمجھتا ہے کتنا احمق ہے کتنی بیوقوف ہے اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ ابتدا میں ایک گندا نطفہ تھا گلی ہوئی ہڈی سے بھی حقیرت اللہ تعالی کی قدرت کاملہ نے اس میں جان ڈالی انسان بنایا تو ایسا مغرور و متکبر انسان ہوا اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کا منکر ہو کر جھگڑنے آ گیا اتنا نہیں دیکھتا کہ جو کادر برحق پانی کی بوند کو قوی اور توا انسان بنا دیتا ہے اس کی قدرت سے گلی ہوئی ہڈی کو دوبارہ زندگی بخش دینا کیا بڑی دے اور اس کو ناممکن سمجھنا کتنی کھلی ہوئی جہالت ہے اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے تفصیل گلی بھی ہڈی کو ہاتھ سے مل کر مسل بناتا ہے کہ یہ تو ایسی بھی گھر گئی کیسے زندہ ہوگی ونا سے خلقہ اور اپنی پیدائش بھول گیا کہ قطرہ منی سے پیدا کیا گیا کال امین بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئی قُلْ يُحْجِيهَا الَّذِينَ شَأَهَا أَوَّلَ مَرْوَ وَهُوَ بِكُلِّ خُلْقٍ عَلِيمٍ تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے تفسیر پہلی کا بھی اور موت کے بعد والی کا بھی آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر چھتر سے شروع ہو رہا ہے تو گلی اڈیوں ہڈیوں کو مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز زندہ فرمائے گا اسی نے تو پیدا کیا جو پیدا کر سکتا ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے اور وہ زندہ کرے گا اور جزا اور سزا کا معاملہ ہونا ہے. قیامت کے سو سے زائد ناموں میں ایک نام ہے یوم القاریا دل دہلانے والا دن پاراتیسور قاریہ میں اس کا قیامت کا نقشہ ہے توجہ کے ساتھ سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تم القور وما ادراك دل دہلانے والی کیا وہ دہلانے والی اور نے کیا جانا کیا ہے دہلانے والی تفسیر خزاں عن الفان مراد اس سے قیامت ہے جس کی ہول و حیبت سے دل دہلیں گے اور کوریا قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے تفصیل جس طرح پتنگے شعلے پر گرنے کے وقت منتشر ہوتے ہیں اور ان کے لیے کوئی ایک جہت یعنی سمت معین نہیں ہوتی ہر ایک دوسرے کے خلاف جہد سے جاتا ہے یہی حال روزے قیامت خلق کے انتشار کا ہوگا وہ لائٹ جلتی ہے یا شمع موم جلتی ہے تو اس پہ پتنگے کیڑے مکوڑے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں پروں والے کیسے گر رہے ہوتے کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے تو قیامت کے روز آدمی ایسے ہوں گے انسان ایسے ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے گے جی بلکل نل ملفوش اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھن کی اون تفسیر جس کے اجزاء متفرق ہو کر اڑتے ہیں یہی حال قیامت کے ہول و دہشت سے پہاڑوں کا ہوگا قیامت کے روز پہاڑوں کا کیا حال ہوگا جیسے روئی اڑتی منتشر ہو جاتی تو پہاڑ اس طرح قیامت کے روز اڑ رہے ہوں گے تو جس کی تولیں بھاری ہوئی تفسیر اور وزن دار عمل یعنی نیکیاں زیادہ ہوئی عیش وہ تو من مانتے ایش میں ہیں تفصیل جنت میں مومن کی نیکیاں اچھی صورت میں لا کر میزان میں رکھی جائیں گی تو اگر وہ غالب ہوئی تو اس کے لیے جنت ہے اور کافر کی برائیاں بدترین صورت میں لا کر میزان میں رکھی جائیں گی اور تول ہلکی پڑے گی کیونکہ کفار کے اعمال باطل ہیں ان کا کچھ وزن نہیں تو انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا اور جس کی تولیں ہلکی پڑیں تفصیل بسب اس کے کہ وہ باطل کا اتباع کرتا تھا حَاوِيًا وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے یعنی اس کا مسکن آتش دھوزخرون اور تو نے کیا جانا نیچا دکھانے والی ایک آگ شولہ مارتی جس میں انتہا کی سوزش و تیزی ہے اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے چینل کے ناظرین قیامت کے سو سے زائد ناموں میں ایک نام ہے یوم القور دل دہلانے والا دن دل ہلا دینے والا دن جس دن آدمی پتنگوں کی طرح پھیلے ہوں گے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر آ رہا ہے اور سب میدانی محشر میں ملک شام میں جمع ہوں گے پہاڑ وہ اڑ رہے ہوں گے اور جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ من مانتے عیش میں ہوگا جنت میں ہوگا اور جس کی نیکیاں کم ہوئی اس نے باطل کا اتباع کیا اللہ اکبر کافر کے لیے جہنم ہوگی اور وہ شولے مارتی ہوئی آگ ہوگی لاہ اللہ, اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور داخلے جنت فرمائے <تصفح> اف <تصفح> کر سدا کے لیے راضی ہوتے گا گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں جنب گا تفصیل نور الرفان میں سوریہ کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں مفتی احمد یارخان اہمی قیامت کے ہول اور حیبت سے انسانوں کے دل ڈل جائیں گے قیامت کے غم سے مفتی صاحب لکھ رہے ہیں انبیاء اولیاء محفوظ ہوں گے وہ بڑی گھبراہٹ سے قیامت کی گھبراہٹ سے بچے رہیں گے مگر یہ ہےبت یہ عوام و خواص سب کو ہوگی کسی حیبت میں اس دن لوگ شفات کرنے والے محبوب کو بھول جائیں گے دیگر انبیاء کرام علیم السلام السلام کے آسانوں پر جائیں گے بلکہ خود حضرات انبیاء علیم السلام بھی حضور کا پتہ نہ بتا سکیں گے علی السلام حالانکہ دنیا میں سب کو معلوم تھا حضور شفیع المبنی بین ہیں گناہ گاروں کی شفات کرنے والے یہ ہیں تاریہ کے معنی کہ قیامت کے غم سے تو انبیاء اولیاء محفوظ ہوں گے انہیں غم نہیں ہوگا بڑی گھبراہٹ کا قیامت کا لیکن ہمت اس کی عوام و خواص کو سب کو ہوگی بچائے اور ہمارے حال پر کرم فرمائے اس کو قاریہ کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ قیامت کے روز سور پھونکا جائے گا زبردست چنگاڑ ہوگی لوگ دہل کر مر جائیں گے اور اس وجہ سے بھی قیامت کو قاریہ کہا جاتا ہے کہ قیامت آئے گی چاند سورج ستارے پہاڑ پھٹ جائیں گے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تو وہ زوردار گرج اور کڑک اور چنگار پیدا ہوگی اتنے بڑے بڑے ستارے بہت سے ستارے یہ زمین سے بھی بڑے آپس میں ٹکرائیں گے اور کتنے سیارے ہیں یہ آپس میں ٹکرائیں گے مشتری زحل مریخ تارت یہ آپس میں ٹکرائیں گے تو کون غور کر سکتا ہے کہ کتنے خوفناک دھماکے اور آوازیں پیدا ہوں گی جو توپ کا زوردار گولہ ہوتا ہے وہ بہرا کر دیتا ہے بعض اوقات اور اس دن کیسا وہ دھماکے ہوں گے اور کیسا شور ہوگا اللہ اپنے کرم سے محفوظ فرمائے تو قیامت کے سو سے زائد ناموں میں اور جس دن پہاڑ ریزا ریزہ ہو جائیں گے سورج چاند تارے اور جتنے بھی سیارے ہیں یہ ٹکرا کر آپس میں ختم ہو جائیں گے قیامت کے ناموں میں ایک نام ہے یوم الغوش ڈھانپنے والی کا دن پارا تیسور گوشیا میں اس کا ذکر ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ہل اتا کا حدیث الغوشیا بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی تارے اکاری سلاط السلام کے پاس قیامت کی خبر آئی کہ قیامت خلق پر چھا جائے گی اس کے شدائد اس کے احوال ہر چیز پر چھا جائیں گے اور مفتی احمد یار خان ایمی رحمتہ اللہ تعالی تفسیر نور الارفان میں فرماتے ہیں قیامت میں کافروں کے دلوں پر غشی چھا جائے گی کافروں کے چہروں پر سیاہی چھا جائے گی مسلمانوں کے دلوں پر خوشی ہوگی چہروں پر روشنی چھا جائے گی قیامت کے روز ساری مخلوق لرزہ بر اندام ہوگی غاشیا اس چیز کو کہتے ہیں جو دوسری تمام چیزوں کو گھیر لے احاطہ کر لے اطراف سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ہمارے عیبوں پر پردے رکھے اور قیامت کے روز بھی ہمارے ایبوں کو چھپائے رکھے یوم فرا جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی یہ وہ دن ہوگا فور تاریخ آیت نمبر نو پارہ تیس میں اس کا ذکر ہوتا ہے یوم تب الر فمال ترجمۂ کنز ایمان جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی تو آدمی کے پاس نہ کچھ زور ہوگا نہ کوئی مددگار چھپی باتوں سے کیا مراد ہے عقائد نیتیں وہ اعمال جن کو آدمی چھپاتا ہے قیامت کے روز اللہ تعالی ان سب کو ظاہر فرما دے گا عقائد نیتیں اعمال تفصیل نال میں مفتی احمد یاخان نعمی رحمتہ اللہ تعالی اس کے تحت فرماتے ہیں اس طرح کہ نیک و بدعقی دے اچھے برے اعمال و ارادے نیتوں اور چہروں کی رنگت ہاتھوں کے کھلے یا بند ہونے اور نام اعمال دائیں یا بائیں ہاتھ میں ہونے اور پھر فرشتوں کے اعلان سے تمام اولین و آخرین کے سامنے ظاہر کیے جائیں گے پھر سب کی تحقیقات کی جائے گی اللہ اکبر تو قیامت کے روز نیک بد عقیدے اچھے برے اعمال اچھے برے ارادے اچھی بری نیتیں چہروں کی رنگتیں ہاتھوں کا کھلا ہونا یا بند ہونا نام اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا یا بائیں ہاتھ میں ملنا اور فرشتوں کا اعلان سب کے سامنے ظاہر کر دے گا کہ یہ نیک ہے یا بد ہے یہ شقی ہے بد بخت ہے یا نیک بخت ہے سعید ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں جاری کرتے ہیں کہ دنیا میں اس نے ایبوں کو چھپایا ہے قیامت میں بھی چھپائے دنیا میں چھپایا یا خدا تو تون دنیا میں بھی ہے کو چھپایا یا خدا حشر میں خدا غفار ہے حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا غفار ہے حشر میں بھی لاج رکھنا خدا غفار ہے آج انسان تنہائی میں بیٹھ کر گناہ کرتا ہے گناہ برے چینل ٹون کرتا ہے تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے غافل تجھے اللہ دیکھ رہا ہے جو جزا اور سزا کا مالک ہے تو تنہائی میں گناہ کرتا ہے چھپ چھپ کر گناہ کرتا ہے تجھے معلوم نہیں کہ مولا تعالیٰ تجھے ہر حال میں ملاحظہ فرما رہا ہے اعلی حضرت ہمیں جھنجھوڑتے ہمیں سمجھاتے چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہوگا ان کو رحم آئے آئے وہ کڑی رہے کیا ہونا چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گنا وہ خبردار ہے کیا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اور بندوں کے درمیان جو راز ہیں قیامت کے دن ظاہر ہوں گے اور جب راز ظاہر ہوں گے تو بعض چہرے خوشی سے کھل جائیں گے اور بعض چہرے غم سے مرجھا جائیں گے ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں حضرت سئینا ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی بروز قیامت ہر راز ظاہر کرے گا تو بعض بندوں کے لیے زینت ہوگی بعض کے لیے آئے جنہوں نے امانات الہیہ ادا کی ہوں گی ان کا چہرہ چمکدار ہو جائے گا اور جس نے ضائع کی ہوں گی اللہ کی امانتیں اس کا چہرہ غبار آلود ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے کرم سے اس کے غلاموں کے مسلمانوں کے عیب چھپائے گا بخاری شریف کی حدیث سنیے اریمان تازہ کیجیے اور گناہوں سے سچی توبہ کر کے نیکیوں کی طرف آ جائیے نمازوں کی طرف آ جائیے مسجدوں کی طرف آ جائیے تلاوت کی طرف آ جائیے اچھے اعمال کی طرف آ جائیے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی کیجیے پہلے سیکھیے پھر ادائیگی کی کیجیے حقوق العباد کی ادائیگی کی کیجیے بخاری شریف حدیث نمبر 2261 نبی رحمد شفیع روز قیامت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی مسلمانوں کو قریب کرے گا قیامت کے روز اللہ تعالی مسلمانوں کو قریب کرے گا تو اس پر اپنا پردہ رکھے گا اسے چھپائے گا پھر فرمائے گا کیا تو فلا گناہ پہچانتا ہے کیا تو فلا گناہ پہچانتا ہے وہ کہے گا ہاں یارب حتیٰ کہ اس سے اس کے سارے گناہوں کا اقرار کرا لے گا پھر وہ اپنے دل میں سمجھے گا ہلاک ہوا رب عز اجل فرمائے گا میں نے یہ عیوب دنیا میں چھپائے تھے اور آج انہیں بخشتا ہوں معاف کرتا ہوں پھر اس کی نیکیوں کی تحریر اسے دے دی جائے گی لیکن کفار منافقین ان کو ساری مخلوق کے سامنے پکارا جائے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب پر جھوٹ بولتے تھے اگار ہو کہ والموں پر اللہ کی لعنت ہے تو دنیا میں بھی آئے کو چھپایا نہ تو خدا غفار ہے چپ کے لوگوں سے گو ہوں گنا رہا خدا ہے جرم کا عید ہار ہے بلند بدکار ہوں دے حد زلی لو ہوں مغ پیرت پل ماں الا فیرت ماں الا تو خدا فار ہے ہمیں ہمیں بجا نبی المیم صلی اللہ تعالی علیہ والیم صلی علی صل اللہ تعالی علام محمد میرے میں مفتی احمد یارخان نعیمی رحمتہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں مومن کو گناہوں کے حساب کے وقت محشر والوں سے چھپایا جائے گا کسی کو خبر نہ ہوگی رب نے کیا حساب لیا اور بندے نے کیا حساب دیا مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں مومن اپنے گناہوں کا فوراً اقرار کرے گا بہانے نہ بنائے گا تو فار جھوٹ بولیں گے مومنوں کی نیکیوں کا حساب علانیہ ہوگا گناوں کا حساب خفیہ ہوگا بلکہ نیکی چہروں پر نمودار ہوگی کہ ان کے منہ چمکتے ہوں گے مگر بدوں کی برائیاں چہروں پر ظاہر نہ ہوں گی ان کے منہ نہ بگڑیں گے کیونکہ یہ لوگ پردہ پوش لج پال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ان کی پردہ پوشی دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہوگی اس فرمان علی سے ہی معلوم ہو رہا ہے مفتی صاحب لکھ رہے ہیں مزید یہاں دنیا کے چھپے گناہوں کو بندہ خود ہی اعلانیہ کرتا رہا ہو ان کا وہاں بھی اعلان ہوگا بہت سارے نادان گناہ کرتے ہیں اور فخریہ اس کا اظہار کرتے ہیں دوستوں میں بڑے کارنامے کے طور پر بتاتے ہیں استقفراللہ وہ کسی کو کیوں بتاتے ہیں اپنے رب سے توبہ کریں اس گناہ پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کے عید قیامت کے روز چھپائے گا اپنے کرم سے معاف فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچائے آمین بھی جاہ نبی ضلع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم